اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے مصطفی ایپیسوڈ فورٹی نائن کر 49 کل مختوم سلح حدیبیہ عمرہ حدیبیہ کا سبب جب جزیر نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح عظیم کے آثار رفتہ, رفتہ رفتہ رونما ہونا شروع ہوئے اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرقین نے مسلمانوں پر چھ برس سے بند کر رکھا تھا مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیج شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے قانے کی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال مڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اتفاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی تلا دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ فرمائیں گے. لہذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے مسلمانوں کی روانگی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور گد و بیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوں لیکن بیشتر اعراب نے تاقیر کی ادھر آپ نے اپنے کپڑے دھوئے مدینے پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قسمہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک کمزی قادت چھ ہجری روز دو شمبے کو روانہ ہو گئے آپ کے ہمراہ امن حضرت ام سلمہ بھی تھی چودہ سو صحابۂ کرامکاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی جانب تھا ذوال حلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو کلادے پہنائے کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جن نہیں کریں گے آگے آگے قبیل قضا کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی قبر لائے اسفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کاپ بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں اور آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا طیّ کیے ہوئے ہیں اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی ایانت پر کمر بستا ہے ہم ان کے اہلیال پر ٹوٹ پڑے اور قبضہ کر لیں اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و علم سے دوچار ہو چکے ہیں اور بھاگتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں یہ رائے ہے کہ ہم کانے کابا کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں اس پر حضرت ابو بکر نے دیکھنے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں کسی سے لڑنے نہیں آئے البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو. چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا. بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شعرا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابط سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کی ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقامی میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید دو سو سواروں کا دستہ لے کر قرال قمیم میں تیار کھڑے ہیں قرال قمیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شہرہ پر واقعے ہیں قالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے قالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ قافل تھے ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا اس کے بعد طے کیا کہ اثر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے لیکن اللہ نے اسی دوران القوف، حالت جنگ کی مقصوص نماز کا حکم نازل کر دیاد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا گریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآل کمیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پر پیچ راستہ اختیار کیا جو بھاری گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا یعنی آپ داہنے جانب کترا کر کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا تھا سنیت المرار سے ہدیبیا میں اترتے ہیں اور ہدیبیا مکے کے زیر علاقے میں واقع ہے اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا قرل غمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر قالد کا رسالا تعینات کے گد غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڈ لگائی اور قریش کو اس نئی صورت حال کے قطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور اڑ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسبہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی عادت ہے لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا مطالبہ کی تعظیم کر رہے ہوں لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصہِ حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی قتم ہو گیا اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں لوگوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد اللہ۔ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے بدیل بن مرقا کا توسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن مرقا قضائی اپنے قبیل قضا کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا پیامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیر قاہ تھا بدیل نے کہا میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ خدیبیہ کے فرامہ پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں وہ آپ سے لنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تیعہ کیے ہوئے ہیں حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لنے نہیں آئے قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا عمر نافذ نہ کر دے بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں میں نے ان سے ایک بات سنی ہے اگر چاہو تو پیش کر دوں اس پر بے وقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو۔ لیکن جو لوگ سوج بوج رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناو تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفظ کو بھیجا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بد اہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آکر کر گفتگو کی، تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدعل اور اس کے رفقہ سے کہی تھی اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باقبر کیا قریش قائل جی اس کے بعد بن القما نامی بنو کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو لوگوں نے کہا جاؤ جب وہ نمدار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ اکرام سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہری کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا میں نے حدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گھروں میں قلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہے اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ وہ تاؤ میں آ گیا اس موقع پر عروا بن مسود سختی نے مداخلت کی اور بولا اس شخص محمد صلی اللہ اس نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو لوگوں نے کہا جاؤ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدعل سے کہی تھی اس پر عروا نے کہا اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایہ کر دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو اللہ کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے عباشت لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اس پر حضرت ابو بکر نے کہا ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے عرمان نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا ابو بکر ہے اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا اس کے بعد اروا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا مغیرہ بن شیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر کود اروا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پرے رکھ آ کروا کر نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شیبا اس اس کیا میں تیری بدحدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں اس معاملے میں اوروہ کی دور دھوک کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے اس کے بعد اروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے تعلق کا منظر دیکھنے لگا پھر اپنے رفقہ کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم واللہ میں قیسر و کسرہ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھ ہی محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ کھنکار بھی تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے اور جب وضو کرتے تو معروم ہوتا کہ اس کے کے وضو پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے اور جب کوئی بات بولتے تو سب اپنی آوازیں مست کر لیتے اور فرت تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر نہ دیکھتے تھے اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہذا اسے قبول کر لو وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوان نے دیکھا کہ ان کے سر سربرآورده حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں ایک رقم اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ دیکھا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں घुस جائیں اور ایسا انگامہ بپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیش کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا چنانچہ رات کی تاریخی میں ستر یا اسی نوجوانوں نے جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی لیکن اسلامی پہرے کے کمانڈر محمد بن مسلما نے ان سب کو گرفتار کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح کی قاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا وہی ہے جس نے بتنے مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائے جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی اے اللہ کے رسول اگر مجھے عذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں ان کا کمبا قبیلہ مکہ ہی میں ہے وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں عمرہ کرنے آئے ہیں انہیں اسلام کی دعوت بھی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عزل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ اور پیغام دے کر بھیجا ہے قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی آپ اپنے کام پر جائیے ادھر سعید بن بینآس نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا وہاں جا کر حضرت عثمان نے سربراہ نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں مگر آپ نے پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بہترضوان حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ کو تو سے, سے مارے کر صحابہ کرام کو بیت کی دعوت دی صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس پر بیت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے ایک جماعت نے موت پر بیت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی. حضرت سلمہ بن اکوا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ اور انہوں نے بھی بیعت کی اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی اس کا نام جد بن قیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیت ایک درخت کے نیچے لی حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت محکل بن یسار نے درخت کی بات ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی اسی بیت کا نام بیت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخ کے نیچے بیت کر رہے تھے صلح اور دفعات صلح بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی لہذا جھٹ سحیل بن عمر کو معاملات صلح تے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاقید کر دی کہ صلح میں لازمًا یہ بات تے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبرن داخل ہو گئے ان ہدایات کو لے کر بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے خریش صلح چاہتے ہیں سہین نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گتگو کی اور بلا طرفین میں صلح کے دفعات تے ہو گئیں جو یہ تھی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا نمبر دو دس سال تک جنگ بند رکھیں گے گے اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے. کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا نمبر تین جو محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا لہذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی نمبر چار قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا محمد اسے واپس کر دیں گے لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے آپ یوں لکھیے بسم اللہم اللہ اے اللہ تیرے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو اس کے بعد آپ نے یہ کرایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مسالحت کی اس پر سوحیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول اگر اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ اللہ اور لفظ رسول اللہ مٹانے لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی پھر جب سلح مکمل ہو چکی تو بنو قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے یہ لوگ درحقیقت عبد کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے ابو جندل کی واپسی نوشتے صلح ابھی لکھی ہی جا رہی تھی کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتا مکمل نہیں کیا ہے تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا آپ نے فرمایا نہیں, نہیں اتنا تو کر ہی دو اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرقین کی طرف سے واپس کرنے کے لیے مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف سے واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق پتنے میں ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے بات سے ثواب سمجھو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ہم نے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے اس لیے ہم بدحدی نہیں کر سکتے اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل سور کرو یہ لوگ مشرک ہیں ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدِ صلح نافذ ہو گیا عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدِ صلح لکھوا کر پاری ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا حتیٰ کہ آپ نے بعد تین مرتبہ دہرائی مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا یا رسول اللہ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور صبح کر دیجئے اور اپنا حجام کو بلا کر سر مڈا لیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا یعنی اپنا حلی کا جانور زبہ کر دیا اور حجام بلا کر سر جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر, اپنے اپنے جانور زباہ کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر موڑنے لگے کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرتے غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے زبح کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ زبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرقین چل بھن کر رہ جائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے تین بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے ایک بار اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص ازیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں مڈالے وہ روزے یا صدقے یا زبیعے کی شکل میں فدیہ دے اللہم علی محمد بسل اللہم چلے